ان شرک سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا تب وہ جان لیں گے کہ مددگاروں کے اعتبار سے کون زیادہ کمزور ہیں اور کن کی تعداد زیادہ کم ہے اہل جہنم قیامت کے دن جب اللہ کے وعدے کے مطابق عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اس وقت انہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ مددگاروں کے اعتبار سے کون زیادہ کمزور ہیں اور کن کے مددگاروں کی تعداد زیادہ کم ہے محمد اور ان کے اہل ایمان صحابہ کرام کی یا مشرقین مکہ کی جو زندگی بھر اللہ اور اس کے رسولوں کو جھٹلاتے رہے